سوال و جواب حضرت علی بن ابھی طالب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک طبقہ آپ کا باغی ہو گیا اس نے زبردست خلفشار برپا کیا دو لڑائیاں ہوئیں جن میں تقریباً چالیس ہزار مسلمان مارے گئے حتیٰ کہ خود حضرت علی کو شہید کر دیا گیا خلفشار کے زمانے میں آپ کے مخالف گروہ کا ایک آدمی آپ سے ملا اس نے آپ سے کچھ ناقدانہ سوالات کیے اس نے کہا ایسا کیوں ہے کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان اتنا اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا حالانکہ ابو بکر و عمر خلیفہ تھے تو ان کے زمانے میں اس طرح کے اختلافات برپا نہیں ہوئے حضرت علی نے جواب دیا ابا بکر امر کانا والی اللہ مسلی و انا الیوم والن اللہ مسلک اس لیے کہ ابو بکر و عمر میرے جیسے لوگوں کے اوپر حاکم تھے اور میں آج تمہارے جیسے آدمی کے اوپر حاکم ہوں باہوالا مقدمہ ابن خلدون صفا دو سو گیارہ اس اعتراض و جواب سے ایک اہم حقیقت واضح ہو کر سامنے آ گئی وہ یہ کہ صحیح اسلامی حکومت کے قائم ہونے کی سب سے اہم شرط کیا ہے وہ شرط یہ ہے کہ سماج کے اندر واضح طور پر اس کے موافق حالات موجود ہوں حضرت علی کے جواب کے الفاظ میں یہ کہنا درست ہوگا کہ صالح سیاسی نظام کے قیام کی شرط یہ ہے کہ ایک طرف صدر ریاست کی کرسی پر ابو بکر و عمر جیسا ایک فرد بیٹھا ہوا ہو اور دوسری طرف معاشرے پر اصحاب رسول جیسے لوگوں کا غلبہ ہو خلافت نسل عمر کے ہاتھ میں ہو اور معاشرہ امسال علی پر مشتمل ہو اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے دور اول میں کس طرح یہ ماحول تھا کہ ایک عام آدمی وقت کے خلیفہ سے براہ راست ناقدانہ سوال کر سکتا تھا اور خلیفہ معتدل انداز میں اس کا جواب دیتا تھا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں سوال و جواب کا کھلا ماحول ہو تو کس طرح سے ہوئے ذہنوں کی صفائی ہوتی ہے کس طرح بڑے بڑے اشکالات کا حل خود متعلق شخصیتوں کے ذریعے منقع ہو کر سامنے آ جاتا ہے